صلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلهي الدين أما بعد عائشة رضي الله تعالى عنها قالت السنة على المعتك في أن لا يعود مريضا ولا يشهد, ولا يشهد جنازة ولا يمس امراته ولا يباشرها ولا يخرج لحاجه الا لما لا بد منه ولا اعتكافا الا بصوم ولا اعتكافا الا في مسجد الجامع رواه ابو داوود ولا باس بالرجال وحسنه الشيخ الباني رحمه الله السلامي भाई अजीज شرح پچھلے ہفتہ کافی حد تک ہو چکی ہے اور گلو گلمرام کی شرح کی حدیثوں کی تخریج کرنے والے شیخ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اور اس میں بڑی مفید باتیں ہیں کچھ احتکاب کے تعلق سے کچھ شرطیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ سنت موتکف کے لیے یہ سنت ہے کہ بیمار کی عیادت کے لیے نہ جائے اور نہ جنازے میں حاضر ہو اور نہ عورت کو چھوئے اور نہ اس سے مباشرت کرے یعنی ہم استری بھی نہ کریں یہاں پر پچھلے درس میں بتایا گیا تھا کہ عورت کو چھونے کا کیا مطلب ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم حالت ایک اعتقاف میں ہوتے تھے اور اپنا سر میری طرف کر دیتے تھے تو میں آپ کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھی جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پیچھے گزر چکی ہے لیکن اگر کبھی ضرورت ہو تو آدمی عورت کو چھو سکتا ہے جیسا کہ میں نے وضاحت کی تھی بتایا تھا پچھلے درس میں لیکن مباشرت ہم بستری کسی طرح سے جائز اور درست نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وہ لا تباشر والا مساجد کہ تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم احتکاف کی حالت میں ہو اسی طرح سے کسی ایسی ضرورت کے لیے نہ نکلے جو ضرورت اس کی پوری ہو جا رہی ہو لیکن کوئی ایسی ضرورت انسان کی ہو کہ بغیر باہر نکلے مسجد سے اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ یا اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ باہر نکل سکتا ہے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے جیسے کھانا وغیرہ کھانے کے لیے یا اسی طرح سے نہانے دھونے کے لیے تو نکل سکتا ہے باہر اس کی گنجائش ہے اگلا ٹکڑا حدیث کا ہے کہ ولا اتکاف ہے اللہ بسول اور اعتقاف نہیں کرنا چاہیے یا اعتقاف نہیں ہوگا مگر روزے کے ساتھ تو ذکر کیا گیا تھا کہ رمضان کے روزے کے تعلق سے یا رمضان میں اعتقاف کے تعلق سے تو کوئی بات نہیں ہے کوئی اختلاف کسی کا نہیں ہے البتہ رمضان کے علاوہ اگر کوئی شخص سے اعتقاف کرتا ہے یا احتکاف کی نظر مانتا ہے تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں احتکاب کے لیے روزہ شرط نہیں ہے اگر رکھے تو بہتر اور افضل ہے اس کے لیے اس حدیث کی روشنی میں کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حالات میں صحابہ کرام کو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی۔ والا جو واقعہ ہے کہ نظر مانی تھی انہوں نے اور اجازت چاہی تھی اعتکاف کرنے کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم کا ذکر نہیں کیا تھا کہ تم روزہ کے ساتھ احتکاف کرنا والا احتکاف ہے اللہ مسجد انجام اور اعتقاف نہیں ہے مگر جامع مسجد میں یہ بھی بات ذکر کی گئی تھی کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ آدمی جامع مسجد میں احتکاف کرے تاکہ اس کو جمعہ کی نماز کے لیے نہ نکلنا پڑے لیکن اگر کسی علاقے میں جامع مسجد میں وہ اعتقاف نہیں کر سکتا ہے بلکہ اپنے محلے کی مسجد میں اعتقاف کر سکتا ہے اس کے لیے سہولیات کھانے وغیرہ کی اور دیگر ضروریات کے لیے سہولت وہاں پر ہے تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ اپنی مسجد میں احتکاف کر لے جمعہ کی نماز کے لیے وہ آ سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک اور مسئلہ اس سلسلے میں ذکر کیا گیا تھا کہ ایک حدیث کی روشنی میں ایک حدیث کی روشنی میں جس کو شیخ الوانی رحمتہ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے حسن درجے تک پہنچتی ہے یا صحیح ہے حدیث ہے کہ بلا اتکاف اللہ فی خت مساجدہ کہ اعتکاف نہیں ہے مگر تین مسجدوں میں مسجد حرام مسجد نبی اور مسجد اقصا میں تو اس کا بھی اہل علم نے جواب دیا ہے کہ ایسا نہیں مخصوص نہیں ہے بلکہ یہاں پر اگر تین مسجدوں میں اعتقاف کی بات ہے تو افضل اور بہتر ہے ہر اعتبار سے ان تین مسجدوں میں اعتقاف کرنا افضل اور بہتر ہے البتہ اگر کوئی ان تینوں مسجدوں کے علاوہ جامع مسجد میں اپنے علاقے کی مسجد میں اگر اعتقاف کرنا چاہتا ہے تو احتکاف کر سکتا ہے ورنہ تو دنیا کے بہت سارے مسلمان اس سنت سے محروم رہ جائیں گے سب کو موقع نہیں ملے گا کہ جو ہے وہ مسجد حرام میں آ کر کے احتکاب کرے یا مسجد نبی میں مسجد افسا جائیں تو اس لیے جو ہے جمہور یا اکثر اہل علم کا یہی کہنا ہے اعتقاف ان تینوں مساجد کے علاوہ بھی اعتقاف ہو سکتا ہے اور اللہ تعالی نے جو ہے قرآن میں ذکر کیا ہوا بلا تبا شروع ہنوان تم آکفو مساجد کہ تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں احتکاف کی حالت میں ہو تو یہاں بھی عام لفظ ہے ہاں مساجد کہا اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے اس کی تخصیص اے, اے, نہیں فرمائی ہے البتہ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی حدیث کے ذریعے سے تخصیص ہو گئی لیکن اس تخصیص کا جواب یہ ہے کہ اے, اس تخصیص کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف افضل اور بہتر ان مساجد میں ہے ناجائز نہیں کہا جائے گا یا بھی کہیں کہا جائے گا جی منظور بھائی کا سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار شوال میں احتکاب کیا اور اہل علم کا کہنا ہے کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے رمضان میں اعتقاف نہیں کیا تھا تو بطور قضا شوال میں آپ نے کیا تو کیا اس احتکاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس بارے میں مجھے نہیں معلوم ہے حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ملتا ہے اگر تحقیق کروں گا انشاءاللہ دیکھو گا اگر کوئی ذکر ہوگا تو میں ان اگلے درس میں بتاؤں گا نب نے عباسی ندی اللہ تعالی عنہما اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یہ حدیث ضعیف ہے سن دار کتنی کے اندر اس کو ذکر کیا ہے حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتقاف کرنے والے پر روزہ نہیں ہے مگر یہ کہ اگر وہ روزہ اپنے اوپر لازم قرار دے لے تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے لیکن یہ حدیث کیا ہے موقوف ہے جس کو حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وراج ہو وقف ہوں یہ حدیث کیا ہے موقوف ہے اور اگر موقوف ہے تب بھی یہ کہا جائے گا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گویا کے احتکاف کے لیے رمضان کے علاوہ کے اعتقاف کے لیے روزہ کو شرط قرار نہیں دیا ایک بات اور یہاں پر ذکر کر دینی مناسب ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو شرع روزہ نہیں رکھ سکتا شرعی عذر ہے اس کے پاس مقیم ہے شرعی عذر ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو کیا ایسے شخص کے لیے احتکاف کرنا جائز اور درست ہے مثال کے طور پر کوئی ایسا بوڑھا شخص ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے لیکن اتنی اس کے اندر طاقت ہے کہ عبادت کر سکے بھوکا پیاسا نہیں رکھ سکتا ہے لیکن عبادت کر احتکاف کر لے کر سکتا ہے یا اسی طرح سے کوئی ایسا بیمار ہے کوئی ایسی بیماری کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے ہاں جو بیماری کے اس کو روزہ رکھنے سے مانے ہے روک رہی ہے تو کیا ایسے شخص کے لیے روزہ احتکاب جائز اور درست ہے تو اس کے لیے ان کے لیے جائز اور درست ہے کیونکہ ان کے پاس شرعی عذر ہے وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رجالا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم ارو ليله القدر في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر فمن كان متحرياها فليتحرها في السبع الاواخر متفق عليه عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے کچھ صحابہ کو للت القدر خواب میں دکھائی گئی تو صحابہ نے للت القدر دیکھا کب کہ للت القدر رمضان المبارک کے آخری سات دنوں میں ہے آخری سات دنوں میں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا روزہ تمہارا خواب یہ, یہ موافق ہو گیا ہے آخری سات دنوں میں اور آخری سات دن کون سے ہوتے ہیں ہاں تیئیس چوبیس پچیس تیئیس شامل ہو جائے گا کیونکہ مہینہ جو ہے مہینہ پتہ نہیں انتیس کا ہے کہ تیس کا ہے تو اس لیے جو ہے تیئیسویں شب اس میں آ جائے گی اکیسویں تاکرات کو چھوڑ کر کے تیئیسویں تیئیس چوبیس پچیس اس طرح سے سات دن آ جائیں گے تو گویا کہ سدی اس حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ آخری سات دنوں میں یا آخری سات دنوں میں رمضان کے یہ لہرت القدر تلاش کی جائے پون خان متحرہ اگر کوئی شخص لیرت القدر کو پانا چاہتا ہے تلاش کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کے آخری سات دنوں میں, سات دنوں میں اس لہرت القدر کو تلاش کرے یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے اب بہت ساری روایتیں ہیں ہر رات کے بارے میں ایک عمومی روایت ہے عمومی روایت ہے کہ للت القدر رمضان المبارک کے آخری اشرے میں پھر اس کے بعد اس سے تھوڑی خاص روایت یہ ہے کہ للت القدر رمضان المبارک کی کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اس سے خاص ہو گئی پھر اس سے زیادہ خاص ہر ہر رات کے بارے میں اکیسویں تیئیسویں پچیسویں ستائیسویں انتیسویں سب کے بارے میں حدیثیں جیسا کہ آگے ایک روایت آ رہی وہ معاویت اب نے سفیانہ رضی اللہ تعالیٰ معاوی طب نے ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنما عن صلی اللہ علیہ وسلم قال فی لیلت القدر لئی لت السبرین روا ابو داودہ یہ حدیث حسن ہے یہ حدیث حسن ہے بہت سارے اہل علم نے اس کو جو ہے حسن قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاویہ ابن, ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں للت القدر کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للت القدر یہ ستائیسویں شب کو ہے ستائیسویں شب کے بارے میں زیادہ بہت ساری روایتیں بہت ساری روایتیں باد صحابہ نے تو قسم کہا کے فرمایا کہ یہ ستائیسویں شب کو ہے لیکن جو ہے بہت سارے اہل علم نے کہا کہ ہم نے تجربہ کیا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ جو حدیثیں ہیں جس رات کے بارے میں ہیں تو اہل علم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس سال جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قدرے اس رات میں ہے تو اس سال اس رات میں ہوئی کیونکہ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ تمام حدیثیں ہیں ہر ہر رات کے بارے میں ہیں اس لیے ترجیح ان ساری روایتوں میں ترجیح کی یا توافق کی ترجیح کی نہیں بلکہ جو ہے تطبیب کی صورت بنتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ للت القدر بدلتی رہتی ہے کبھی کسی رات میں کبھی کسی رات میں کبھی کسی رات میں اور یہی بات زیادہ راج معلوم ہوتی ہے حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وقت الفی تعین العلا اربعین کو للت القدر کی تعین کے بارے میں کہ کس رات یہ للت القدر ہے چالیس قول علماء نے ذکر کیے کسی نے کہا کوئی رات کسی نے کہا کوئی رات چالیس اقوال ہے جس کا, جن کا ذکر ہے فتح الباری میں حافظ نظر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے تو راجے بات یہ معلوم ہوئی صحیح بات یہ معلوم ہوئی کہ للت القدر مختلف رمضانوں میں مختلف راتوں میں ہوا کرتی ہے کبھی کسی رمضان میں کسی اه, کسی رات ہوتی کسی رمضان میں کسی رات تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم للت القدر کی کے آخری اشرے میں تلاش کریں اگر آخری اشرے پوری راتیں جات سکتے ہیں تلاش کر سکتے ہیں تو بہتر اور افضل ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے کی راتوں میں آپ بیدار رہا کرتے تھے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم رمضان المبارک کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں اکیس تیئیس اور 29 راتوں میں تلاش کریں وہاں عیشت رضی اللہ تعالی اللہ کالبل تو یا رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیلت اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنا سروایت ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اگر میں جان لوں کہ لینت القدر فلا رات میں ہے تو میں کیا کہوں اس میں یعنی کیا دعا مانگوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو اللہ کافون اے اللہ تو بے شک, بے شک تو معاف کرنے والا ہے تو حق بلافا معافی کو پسند بھی کرتا ہے فافوانی اے اللہ لہذا تو مجھے معاف فرما دے کتنی اہم دعا ہے اس کو دعود رحمت اللہ علیہ کے علاوہ اصحاب سورم نے اس کو ذکر کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے مشہور روایت ہے معلوم یہ ہوا کہ معافی مانگنا یہ بہت اہم چیز ہے اور جس کو معافی کا پروانہ مل جائے وہ یا کہ وہ کامیاب ہو گیا وہاں نبی سعیدری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشد الرحال اللہ اللہ تعالیٰ مساجدہ المسجد الحرام و مسجد والمسجد و متفق نارے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کجاوہ نہیں کسا جائے گا یا سفر نہیں کیا, کیا جائے گا عبادت کی غرض سے مگر تین مسجدوں کی طرف عبادت کی غرض سے دنیا میں کہیں کا سفر نہیں کیا جائے گا سوائے تین مسجدوں کے ایک مسجد حرام دوسرے مسجد نبی اور تیسرے مسجد اقساء صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ جو ہے مختلف مزاروں اور درگاہوں کی زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں یا سفر کر کے جاتے ہیں یہ جائز اور درست نہیں ہیں اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ کا کی زیارت کے لیے جانا اس نیت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کریں گے یہ بھی اس نیت سے بھی جانا درست اور جائز نہیں ہے البتہ مسجد نبوی میں عبادت کی غرض سے آدمی یا اس نیت مسجد نبی میں عبادت کی نیت سے سفر کرے اور کر سکتا ہے وہاں پر پہنچ جائے تو مختلف زیارتیں مصنور ہیں اس کے لیے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ عما کی قبر کی زیارت کر سکتا ہے وہاں سلام پیش کر سکتا ہے بقی جس میں بہت سارے صحابہ کی قبریں ہیں اور صحابیات ازواج کی قبریں ہیں وہاں کی بھی زیارت کر سکتا ہے اسی طرح سے شہداء احد کی قبروں کی زیارت بھی کر سکتا ہے مسجد قبا میں جا کر کے دو رکعت نماز پڑھ سکتا ہے لیکن ان ساری جگہوں کی طرف اپنے گھر سے ارادہ کر کے جانا ارادہ کر کے جانا یہ درست نہیں ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی جی مسجد جی امرا کے امرا کا جواب ملے گا. یہ حدیث صحیح ہے ہاں صحیح ہے کہ جس کسی نے اپنے گھر میں وضو کیا اور پھر مسجد و گیا اور وہاں پر دو رکعت تماز ادا کی تو اسے ایک عمرے کے برابر ثواب ملے گا یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے درست حدیث ہے تو یہاں تک ہم لوگوں نے کتاب الشیام ختم کر لیا پھر اس کے بعد کتاب الحج ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا کتاب الحج کے بعد دوسرے ابواب ہم نے شروع کیے تھے اس کو کنٹینیو نہیں دیکھے